الحمد لله وكفاه والصلاة والصلام على سيد الرسل وقاتم الأنبياء محمد الأنبياء صلى الله وعلى اله واصحابه الذين كانوا يدعون الناس الى سبيل الدعاء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضلكا ونحشره يوم القيامة أعماء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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله و رسول اللہ دوست بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درو تو بعد وقد لا شریق مولا دی بارگاہ دے اندر نا فریاد ہے کہ مولا تعالی نفسو شیتان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے ساب کا موضوعی دوسری قسط سبحان موضوع پچھلے جمعہ شریف دے خطبے چ بیان کیتا سی اج اس دی دوسری قسط جناب دے سامنے بیان کراں تنگی دسب تنگ زندگی تنگ معیشت کا سبب بلکہ شباب ایک نہیں ہے مختلف میں اس کا ایک بہت بڑا اور موٹا سبب ہے جناب دے گوش گزار کر چھوڑیا اس پچھلے جمے دگوں پھر اللہ سونے کے فکیر نے اسی سبب دی مزید تفسیر فرمائی ہے. انہوں نے مزید گو لوگ نے صرف اللہ حد فقیر اے ہوئی خاص لوگ نے کہ جانا نے رب رسول گل نئی پھر عمل کیا عمل کر کے مخلوق خدا تک پہنچا فریضہ بھی ادا فرمایا اور انہی لوگوں آخیا جا سوفیا کہ یہ لوگ نیف بلہ آرف آئیے یہ من ہو جاننا سمجھنے والا جاننے والا عارف بلا اللہ سونے دیا حکمتوں جانا اندھے راج و نیاد نانا ہکائک نمجھ والا اندر نے عارف بلا اصل اے لوگ ہوں کہ جڑے ہکائک نمجھتے حقیقت نمجھتے ہیں پھر یہاں لوگوں کی جانا پڑھتا ہے یا بیان کردے اتنے تک عوام دی اقل نہیں پڑھ سکتی جتنے تک یہ عقل رسائی حضرت جنید بغدادی آپ دا قول شریف حضرت با یزید آپ دا قول شریف حضرت ابراہیم بن ادم آپ دا قول شریف حضرت سری سختی آپ دا قول شریف, شریف. دا قول شریف. اچھوے صوفیاء اولیاء دے جڑے اقوال نے ادھ اس سبب دی تفسیر دے اندر تقریباً رلدے ملتے الفاظ وکھرے وکھرے نے اور من مفووم ادر جلئے بغدادی تچھیا گیا دور یہ ابام ناس دفت پہ آفات آبت ہے بول دے نہیں جی آج پریشان بیٹھے ہو خیر یاد لگتا ہے پچھلے جمے والی گل جنو نکل گئی ہے سوچتے پے جی بتائیں چڑی مولوی نے تو کت کر موٹا جہا مفون پھر سمجھا سم. پریشان نہ ہوشاد ربا نہیں فرمایا من آردری لہ معل گو نخریام فرمایا جڑا میرے ذکر تم منہ فیرد رو گردانی کرد کر, کر, اے کر ذکر تم مراد بھی دسیا سی تین تفصیلان لیں ایک دے لیں کہ ذکر تو مراد اللہ درآن دوسرے دے لیں ذکر تو مراد اللہ سونے کی اللہ سونے د اسلام عبادت لیں تیسرے دے لیں ذکر تو مراد حبیب خدا ذات بابرکات مولا سونے نے اے سبب بیان فرمایا پھر مزید یہ چل کے تفصیل سناواں جنہیں اللہ دے قرآن تو اللہ دے محبوب توں، یا اللہ سونے دے اسلام تنہ پھیریا ہے روحانی کی مولا فرماؤں گے۔ زندگی دے اندر سزا دیاں گا دنیا تنگ کر دیا گا زندگی تنگ کر دیا گا قلبی سکون دی دولت کھولواں گا و نخ سر ملکیا کل قیامت مت والے دن اللہ کر کے اٹھاواں گا اے دنیا دی تکلیف دنیا دی تکلیف تنگی آخرت دی تکلیف اللہ کر کے اٹھاواں گا حضرت باج حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی آپ آل تو کسے پوچھیا آئے بندے دی وجہ کی آپ فرما نے فرمایا جدو بندہ جدو بندہ رب رسول مرضی چھوڑ دے اپنی مرضی کا تابے بن جاوے ایک اللہ دی مرضی ہے ایک ان محبوب دی مرضی ہے فرمایا جدو بندہ رب رسول مرضی چھوڑ دے وے کی مطلب شریعت چھوڑ دے وے اسلام, اپنا اپنا اپنی اپنی اسلام دریے فرمایا قرآن دریے فرمایا فرمایا جدو بندہ رب رسول دی چاہت رب رسول مرضی چھوڑ دے وے اپنی مرضی کا ہریس بن جاوے اپنی مرضی پاری بن جائے جی دل آس کم تل آس دل نہ مصیبت بلاو اتریاں شروع ہو جہ رسو مرضی چڈ د اسلام مولا نے نہیں فرما من سکری علی سی نے میرا اسلام چھیا قرآن چھیا زندگی تنگ کر دیا گیا معیشت تنگ کر دیا گے آخر تلنا کر کے اٹھاوا گا جی فرمایا تفصیل تدرت بگدادی کی گل این قرآن کا ترجمہ اسے واسطے اللہ فکیر زندگیاں انہوں دیا زندگیا. دی گلان کو مل قرآن حدیث ترجمہ اللہ سونے د فکیر دیا انہوں دیا گلا مومن واسطے ای مومن, مومن واسطے قرآن حدیث کا شیشا ہوں یعنی جے اے نو سمجھنا اور پھر اللہ سونے دے فکیر اپنیا گلوں کے کماں قرآن پاک نو سمجھنا آسان کر دے دلے. وہ اپنے نہ نال ہی سمجھا چڈ دے اپنی گلا قرآن چڈ دے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا فرمایا او جہاں بندہ اپنی مرضی چلے اپنی خواہش دا تے قیدی ہو جاوے اپنی مرضی اپنی مرضی دا پجاری ہو جاوے اللہ رسول دی مرضی چڈ دے وے جدھر رب بلاوے ادھر نہ جائے جدھر رسول بلاوے ادھر نہ جے جا راستہ رب رسول واوے ادھر نہ جا جاستا نفس اور شیتان وا ادھر ٹور پوے ادھر چل پوے اپنے نفس اور شیتانا اپنا لو ادرت بگداد فرمائیے یہ بندہ تنگ زندگی کا بھی شکار ہو جا سونے دیاب کا بھی شکار ہو جائے کیوں हकीकत अंदर हकीकत जिंदगी तंग हो जान इसबाबंग होने के अदबा दे अदाब ये एक सजा है ये एक सजा से अदाब खुद मौला अली सरकार रावी ने आप रावी ने فرموڈن اگے فقیر دی گل سنائیے ہن فقیر دے گھر دی گل سنا جتو فقیر بن بنتے نے جیت فکر لب ولایت لب ہے مولا علی سرکار فرمو فرمایے تنگی دن تن قسم نے اور یہ تین قسم اللہ سونے داد گنا سزا ہے अदाब की सूरत है सजा दूरत पहले फरमाइया फरमाया दूसरी सूरत तकलीफा का चोखा आ जा मरगा चोखा आ जा मरले चौखे हो जाने ऐजना बिवाली घर दर परेशानिया मुसीबत تیسری قسم اللہ سونے دینا فرما کرن تو بغیر، رزق نہ اے کرگیر تنگی دی لبا ہو سدا ادا کی مطلب فرمایا پریشانیاں بندے دے سر پریشانیاں دے او دستا ہے بلاؤں بندے آ واپس آ جا کدھر پیا جانا ہے کدھر پیا جانا ہے اپنی تباہی دیا لے پاسے پہ آجانا واپس آ جا واپس آ جا شیطان نے فٹکا مارا ہے شیطان نے بخ تو ڈراوے شیطان نے فسا او میں تے او واللہ مغ فرا دم من ہوا فدلا جی وا وا مغفر مغفرت ادھر واپس آ جاؤ میں اپنا ضرور نبھاواں گا تیری راہ چل پے تے اپنا فضل بھی فرماواں گا جدو مر کے آخس بھی عطا فرماوا اللہ مولا علی سرکار فرمان دے مطابق جد بندہ اسلام ترو کر بندیا نی سورت یہ بنتی ہے آوے تکلیف آوے تے بندہ سمجھ کے وقت نال واپس آ جائے او دی رحمت دے دریا پہ چل دینے، مافی دے دروازے کھلے نے یا پھر دوسری سورت اے تکلیف تے بندہ او نہیں اندر دنیا تلا قربان جاو مولا لی سرکار فرما نے فرمایا یہ جڑی سدا دی تنگیا تکلیف مصیبت پریشانیاں بعد بندہ واپس مڑا لینی ہے بعد لوگ اکل والے آپ واپس آ جب پہنچے یار جا کے بنے گا چلو چنگی چنگا کام ہے ادھر جاؤ واپس مڑ پو واپس آ جاؤ اکلیف بندے دے واپس آن کا سبب بڑی نے لیکن بعد وہ جنہ مولا سونے نے چھوٹ دیتی ہوں دی ایسے ایسے گنا کر بیٹھے ایسی کر بیٹھے نہیں آ آخر دینا جنے دا ਦੇ جانے اور اللہ د فکیر فرما نے باد یہ جیڑی تنگ زندگی ہے نا بعد اوقات ہو ہے بندے دے شاریاں دے نیمتوں کھول بو پی بھی بڑا لطیف جے جی اللہ سونے نے فکیر نے سمجھایا ہے یہ بھی بڑا لطیف نقطہ جے, جے یعنی کہ منہ فیری خڑا اسلام تو توگردانی کی تھی کڑا ہے چکی کڑا ہر شاید بڑا سوکھا تو فرمائی فر بڑا سوکھا ہے کوٹیاں بھی ہے گڈیاں بھی ہے مال بھی ہے دنیا دے سارے اسباب موجود نے تے کہ میرے اللہ دی رحمت ہے میرے بڑا راضی ہے اللہ سونے دے فقیر فرما نے فرمایا ہے دنیا کے چوکھے مالو متعد اکٹھا ہو جانا فرمایا کدی کدی یہ بھی عذاب ہوتا ہے سوال پیدا ہو سوال پیدا ہوسم جی سے سفیا کی گل پڑی ہے پہرا ہٹ زمین نکل گئی ہے کہ یار کدھر اصا لوگوں کے فکیر نے فرمایا وقت سی بادشاہ سی وقت کا رات سی خواب آئیے خواب ویخ د کہ او دے علاقے دا او دی اپنی سلطنت دا جڑا بڑا نیک بندہ سا قبرستان ویکھ رہے ہے جنو او بادشاہ نے دراصل کی ویکد ویخ رہنا این در ایک بیسال ہویا سی ایک بیوت ہوئی سی جا اپنے آپ متکی پرہید گاہی دی قبر پٹ کے قبر چوبی چیز وکھا دیتی ماردنسی ماردنسی ہے بادشاہ بڑا حیران پریشان ہو جائے صبح اٹھتا لے مولا سونے اے بڑا عجیب کسا وکھا جی دوسری رات ہی پریشانی بڑا نورانے نورانی چہرے والا بابا بابا خواب درد وہ جس بندے پچھلی رات جنا کردیا سی بابا کہ اپنا وزیر بنا لے اپنا وزیر بنا ل بادشاہ بھی بڑا نیک بندہ سی ان آخیا جہا بندہ حکم دین آیا یہ شیتانی خواب نہیں ہے یہ بھی کو اللہ فکیر ہی بابایا تجسس کیا حیران ہوا کہ بشر بھول سکنا دوسری رات تک پھر انتظار کیا دوسری, دوسری رات پھر وہی کھا پایا بابا کہ اس بندے نو اپنا وزیر بنا لے بادشاہ نے پھر بھی فیصلہ نہ کیتا، تیسری رات, نہ پھر کیتا، تیسری رات بادشاہ نے اپنا وزیر بنا لے، تیسرے دن بادشاہ نے فیصلہ چ فرمایا بابے نے اپنے فوجی بیجے کہ فلان فلاں شکل کا جڑا بندہ یہ لے لیا جنا کرد بادشاہ نے جناح کردیا بندہ ہاضر ہو گیا بادشاہ کہ یار تیری سفارش آئیے تیری سفارش آئیے ربو اج تین اپنی اپنی اپنے محل کا اپنا خاص مشیر مقرر کرنا وا چند سال گزر گئے چند سال گزر گئے وہ جنو وزیرتا سی بادشاہ وہ اپنی آئی نال مر گیا وزارت اسی دولت دی جنابے والی دولت ٹھاٹ واٹ دے اندر دے اندر ہی مر گیا بادشاہ وہ جدو مریا بادشاہ نو فرخا بائی Ya, ya, yeah. جی سفارش کی بادشاہ پریشانی حل کر ہائے قربان جاوا بابا کہ اس بندے نے ایک گناہ کیتا سی نیک بھی ہے سی عمل بھی چنگے کردہ نیکیاں بھی سی مخلوق خدا کی خدمت بھی کردہ سی لیکن ایک ایسا گناہ کیتا ہے مولا سونے نو او گناہ انتہائی نا پسند گزریا اے نے مری بی بی دنال قبر دے اندر کیتا سی بادشاہ کہہ ہاں خواب تو مینو بھی آئی سی اللہ دا فقیر فکیر فرما دا فرمایا او خواب بھی سچی سی جس رات تین خواب آئی ہے خواب ویخ رہا سرح کی مطلب کم کیا تے ویل ہی رب نے تین وکھا ہے بادشاہ نے کہتے سن جدو قوم کوئی بہنے کام کرتی سمولہ سونا بادشاہ وہاں وکھا چڑتا سی اسی رات انہ کیا مولا سونے دی رحمت اے دے تک موڑ گئی سی مولا سونے نے اپنی حکمت بنایا ہے مولا نے یہ دنیا دے اندر پا دتا ہے دنیا دیا رنگینیا دے اندر جائے گا یہ جی مولا سونے لے اپنے اپنی حکمت اپنے راز دظی بنا چل خدانیا رہے شاہی محل چرائے دنیا دیا رنگینیا ویخ دنیا دیا آسانیاں ویخ تا کہ ایک درست کر پوے مولا سونے دا اراد سی ایسے ہی گناہ دے گنا دیویں فلنا ہے لیکن موت وقت نہ ہونی سی جدو یہ وقت آیا جدو یہ وقت آیا یہ مر گیابر آج آج دن مولا سونے نے او او گناہ دے گنا دے اندر مبتلا کیا اور تاقیامت اے اے یہ ہوا رہنا ہے تا قیامت ادا ہونا ہے بھالی اللہ سونے دے کیسا رات کھولیا ہے بڑی گل سمجھائی ہے بڑا نقتا سمجھائی کہ بعد اوقات انجوا بندہ ایسا برا کر بھائی مولا سونا ان معاف نہیں فرما چاہتا ہے یعنی مولا مولا ایسے گناہ بھی ہے ایسے گناہ بھی ہے نی جنہ دن کے کرن دے لال. بے نیاز ہے بندہ کی آ سکتا ہے کی آگ نہیں آگ سکتا لیکن میں کلہ سونے کے فکیر گل سنائی ہے کہ ایک پاس آ بھی ہاں جی سکی رحاپ بھی ہے لیکن جی ان کی دی حکمت کی گل کریے ان دی بارگاہ کی گل کریے ان بے نیازی کی گل کریے تو پھر میاں صاحب سچ فرما گئے نے میاں صاحب فرما نے فرمایا مشکل دے بچے او یارا مشکل پی گئی मुश्किल ओ मुशिल मुश्किल पै गई दुखा तंबू ताने मुश्किल दे मुश्किल पा गई दम मारन द जा नहीं थे मौला तेरिया तू ही जाने दम मारन दी था سوڑ ہی جانے شانی دا معاملہ رب نے حل فرمایا بابا جی آئے وہ رب جانے بابا جی کون سی مولا ہی جان لے کہ مولا سونے نے اس بادشاہ دی جڑی صلاح فرمائی کہ اپنا رات سمجھایا وہ بابا پتہ نہیں کون سی توجہ ہے آئے اس وقت کی یار اتنے سارے مکینک بنے رنگ نے بندہ جمے تو ٹھیک ہوں پانچ جمے خراب ہوں پچھو ہر کوئی چھیڑا رہتا نہ شیڑیا کرو یار ایو. توجہ ہے قربان جاوا مولا سونے بادشاہ بادشاہ جڑا بابا بھیج آئے او مولا سونے دا کوئی خاص بندہ وجہ پریشانی دور فرمائی دسیا گیا بڑے ہی نیک سیاں بھی کرتا خدمت بھی کرتا سی काम भी जंगे करदा सी लगे शैतान ने मरवाया शैतान ने देखो फैडा कम करवाया मौला नू इतना ना पसंद है। मौला ने चुक के वीर छा है बंदा सुखा चो रब नहीं याद आ پہلی گل جی سر سٹ پہلے بندے یاد آد بادشاہ دی کرسی تیٹا ہو جا پہلی سٹ سے اما یاد توجہ ہے کما ربا یا نہیں سوی رام چھوٹا رب ہے یہ ماں کی ہے ہاں جی رب کیوں کہ رب کہ پالن والے رب دانا الہ نہیں ہوتا رب دا مانا یہ نہیں ہوتا کہ جنوب سجدہ کیا جاوے رب کا مانا ہوں پالا نالا رب سونے کی اتا ماں کیوں سبب رب پال دی مان کما رب یا نہیں کہ کہ جیویں ان مینو پالے اچھی چھوٹے ہوتے ہاں یعنی ماں باپ بارے آیا کھڑا ہے کہ جی چھوٹا ہوں سا تو میرے محبت مولا رحمت فرما دے میرے والن دے دی رحمت فرما اویری مہربانی فرما جی انہوں نے میرے چھوٹے ہوں میرے سی پالیا مطلب کبلا جہاں عام جاہل بندہ ہوں تو ماں یاد تے اللہ سونے کی اتار پالن والی ہے نا جا اکل والا ہوا وہاں جیشا بشری تکا بندہ سوکھی چوکھ کے اندر ہو ماں باپ بھی بھول رب رسول بھی جدو بندہ دنیا بھی موجوں ہو گئے نا تو مو یاد نہیں آیا تو وہ جو ہے تو جدو دکھ آ سٹ وجدی ہے پھر ماں باپ بھی یاد آتے ہیں اور ماں باپ تو وا جا پالن والا رب ہے وہ بھی یاد آتا ہے جنابے بندہ تے کر مصیبت آئے تو مڑ پوے مسیت والے پاس وہ فرجے میں مولا سونے پیا نیکی لگا کڑا چار ٹکے آ گئے نے بھول گئے اے راضی نہیں آیا یہ ہوں لیند کدرے آ اے دنیا چلنا چاہتا ہے اپنا گنا بھی بھول جائے گا ہر بھول جائے گی تو بات کرے گا نہیں یہ سیحال کو آئے گا تو ابھی پھر یہ فڑا گے ہاں جی وقت من اشرف ولم يؤمن بايات ربه ولا عذاب الاخره اشد مولا فرموندا پھر اسیں ایویں ہی بدلے لائیںے اسیں ایویں ی بندہ گھروں بروں پرے باہر پریشان ہو جاوے یا مطلب کما دلال خرچا ادرو ہزار بنیا کھپا پورا کیتا دس وہ زندگی یہی ادا گزرتی گئی وہ سکون نہیں لے سکدا یا پھر تیسری سورج دیو اللہ سونے دی بغیر فرمانی کا رزق لبدا مثال میرا سی ہے بندہ کبھی ہونا بھائی یار ڈول چڈ کے چاہے پاس آ جا کہ جی ماشاءاللہ میرا رزق فلم تو میرا رسک بینک والے جا کے آسو کی کنڈیکٹر لاہور بہاوے گا آخر اللہ کی کسم توڑ جا کے لوگ ادے راہ چ لا کے کرایہ بھی لے جائے گا بندہ آ کے بھائی یار کوڑی دا مولوی صاحب تباہی لائی کھڑے تو کہ پسے لگا کڑا جی بڑے پیسے پی ہوں رزک چنگا پیا لبتا ویختے آ ہے ہی رب دین فرمانی چ رسک لبن رب سونا بڑا رابطی دنیا بڑی سونی فکیر فرما نے جی پیا چلنا فرد پورے کی تھی بٹھے واجبات پورے نے فرائد پورے نے nee، ن.. احکام پورے, پورے, پورے, پورے, ن.. پورے دنیا بہت بہت رزق بہتی بہت بہت بہت ہے پھر تے سمجھ آ سکتی ہے کہ یار مولا سونا طرح تو وہ جو ہے نہ نہر نواز نہ سنت کوئی دولتی دولت چسیا اس پاسے نہیں آتے دولت والے ایسے ہوندے نے دولت بھی آتی ہے پر اسمانے تو نہیں مانگ دین بھی پورے ہوندے ہیں لوگ نہیں لوگوں کی گل نہیں بعد لوگ ایسے دے اے اے او دے تخت ہوا نال اٹھ دے پر نبی دے فرما بردار بھی پورے ہاں یہ ہوگی وہ جہے دین والے پاس ہی کھڑے ہو دنیا کے مد بھی نہیں کھڑے ہو فر لگتا ہے کہ مولا سونے نے د تو تا کام کیا کر دیے پاس پورا نہیں دیے پاس پورا نہیں احکام قرآن شریعت اسلام پاس پورا نہیں پھر وہ پھر ڈر لگتا یہ کدرے رب سونے کی سزا نہ ہوا پکڑ نہ ہو اسے دنیا جی ایسے دنیا جی مس تو مگن ہو کے اپنی آخرت نہ بھول جائیے اپنی قبر نو نہ بھول جائیے اپنی توبہ رب سونے دے حساب کتاب نو نہ بھول جائیے او خدا دیا بند آ دیاب جنو رب سونا آخرت دئی ان دنیا دے نال دین بھی ضرورت خالی دنیا پھر خطرے تو پاک نہیں ہے توجہ لائی جی فرمائی تنگیاں تنگیا جی پریشانیاں مصیبتاں انہوں دے بھی کئی رنگ نے اور بعد وہ ہند جی بیٹھے ہونے اندروں ادرو سکون چوندے نے بداہر پریشان ہوندے نے کپڑے فٹے پر لیکن رب سونے دے فیصلے ری بی بھٹے آپ کی گل بھی نہیں ہے گربان جاوا جڑے جی رب سونے دی رب سونے کی رد رات ہی ہو گئے اے اشا, اشا نگال لے اے میرے ویلے کھٹیا نٹیا ککھ نا ربار گاہ چماسا بھی نہ چل سکے دنیا بہتر ہو گئی یا پھر جناب آئی دنیا بھی نہ بہتر ہوئی نہ دنیا دے نہ اس جہان نہ اس جہان لے نہ وسالے سنم ہوا نہ دی دارے خدا ہی بن خدا دیا بندے مولا سونے تا کر کے پہلے تندی فرما دیتی ہے میرے دین قرآن حبیب نا چڈیا جے نہیں تو مصیبت وا جاؤ کو دو مہینے oh, چھٹی لبھی ہے کرونا والے اے کیوں سو سوچتے پی مالدار بندے بیٹھے دے بابے پرانے لوگ جہاں ہوں سن اے نکے نکے بچے کٹیا نو چھکے چاڑ دے آدھے سن چھکا سمجھ اے چھکے چھکے چاڑ دے آدھے سن بچے کٹے ان جدو باہر شیر دے ہوں سن تو چھکے چاڑ گئے مجھے نہ لے جان تو دوسری گل ہوں سن شرارتی کد کسی کی کنک چیز کی کرتے بچا اپنے حصے تے حصے تے حصے تنا حصہ ہے بچے کچے دہی مولا نے کی تو سر تی مجھ گا دھد پی پٹھے کھا تو مٹی بنے میں مٹی کیوں مٹی نے خوراک چاڑ س چکتے رہتے سہ گئے زندگی آزاد جی فصل چہ مارے اپنا حسا چوسرے ہوں حملہ کرے منہ چڑھ جا سڈے منہ کیوں چڑیا ہاں جی اگلی گل آپ ہی سمجھ گئے نصیب نہ ہویا ابھی ٹپے غیر والے پاسے ہاتھ تروڑیاں بننے تروڑے رب نے سارے نسیبے حصے حلال بنایا ہے ہلال رکھے حوڑی مولا سونے نے فرمایا جی بچیاں کٹیا نو چھکے چڑھا سکنا نہیں چڑھا سکتے یاد رکھا جی کہ ضلع اور پریشانی غالب نے حکومت کر رہے ہیں راہ چڑھ بیٹھے, ہیں. اپنا قرآن بیٹھے ہیں. اپنی ہدایت اپنا اسلام چڈ بیٹھے خدا کی کسم کر کے آن اگر اب بھی کوئی ایسا ہوا دینے نبی پکا بیٹھا ہوا ہوا سکون بننے تروڑے منہوں سے اجے خالی چھکے چڑھنے پتہ نہیں کی کچھ چڑھنا ہے ہاں جی اے اسی راہ گئے بہتر ہے راستہ واپسی والا چنگا ہے ہاں جی راستہ واپسی والا چنگا ہے تو یہ بندہ اتوں رہوں واپس ہو جاوے نا پھر مولا سونا ضرور مہربانی فرما گل بھی قرآن چاہی کھڑی ہے او اگلے جو میں دس